نب تو بتو اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازمی کر لیا ہے کہ اس کی توبہ قبول کرے گا کس کی لدین یا ملو نسو جو کوئی بے سمجھی میں گناہ کر بیٹھے سما یتوبون من قریب اور پھر جلد ہی اللہ کی طرف پلٹ آئے یہ نہیں گٹائی کے ساتھ کرتا چلا جا رہا ہے جلد ہی اس کو احساس ہو جائے کہ سے غلطی ہو گئی فلا یتو بلّم تو ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ بھی ان کی طرف توبہ فرمائے گا رجوع کرے گا دیکھیں یہ توبہ کا لفظ جب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو بندے کا اپنے رب کی طرف رجوع کرنا اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کا اپنے بندے کی طرف رجوع کرنا کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے رب کی طرف رجوع کر لے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف رجوع فرما لیتا ہے یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے وہ کتب اعلی نفس <الرَّحْمَة> اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم ہی فرمائے گا وقان اللہ علیم <حَكیمًا> الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب کنکلوڈنگ آیات میں کنکلوڈنگ جو پورشن آتا ہے اللہ کی صفات کا وہ بڑا انٹلیکچل پورشن ہوتا ہے یہاں آیا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے وہ جانتا ہے کہ کس نے جان بوجھ کر گناہ کیا تھا اور کس نے جہالت میں کیا اور وہ جانتا ہے کہ کون شخص واقعی اس کی طرف رجو لا رہا ہے یا خالی استخبار کی تسبیح پھیر رہا ہے اور حکیم بھی ہے اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں پر گرفت نہیں کرتا اس نے اپنے اوپر ایسا رول کیا ہے ورنہ وہ چاہے تو کوئی شخص حرام کی طرف نظر اٹھائے فوراً اس کی آنکھیں ضائع ہو جائے کوئی حرام کا لکما اپنے پیٹ میں ڈالنے لگے تو اس کا ہاتھ شل ہو جائے پیٹ میں پوچھتے ہی جو ہے پیٹ میں آگ لگ جائے ایسا نہیں ہوتا یہ سارے مورل لاز دنیا کے اندر ایکٹیو نہیں ہیں لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے جس دنیا کے اندر فزیکل لاز اپلیکیبل ہے کوئی شخص انگارا اپنی زبان پر رکھ لے زبان جل جائے گی لیکن آرام کا مال زبان پہ رکھے زبان نہیں جلے گی تو دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہے آگ جلاتی ہے لیکن رام کا مال نہیں جلاتا لیکن آخرت میں اخلاقی قوانین جیسا کہ گزرا پیچھے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخی آگ بھر رہے ہیں یہاں تو نہیں آگ بھیل ہو رہی لیکن آخرت میں اللہ تعالی اسی اخلاقی قانون کو ایکٹیو کر دے گا اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے وہ اس کے لیے سزا بن جائے گا آگ بن جائے گا بولے آزاد تو اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے تو یہ تو آ گیا توبہ اور اس کے بعد پھر اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں توبہ کے حوالے سے توبہ کی تھیم کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کچھ احادیث ساتھ کے غریب یہ بہت اہم ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات سعید والآخرین شفیع المدنبین رحمت رحمۃ سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے مان لیتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور کیسی دوستی اور یاری نبھاتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اعتراف کر لے جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی اجتہادی غلطی اور لزش کے اوپر اعتراف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا جد المبیا ہیں پوری انسانیت ان کی اولاد ہے اس کے برس شیطان نے اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفکیشن دی کہ میں آدم سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مردود کر دیا بلکہ اللہ کی لانت کا مستحق ہوا شیطان تو اب یہاں ایک جملہ غور سے سنیں جو شخص اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے وہ پکا آدمی ہے آدم علیہ اسلام کے ساتھ اس کی نسبت پکی ہو گئی اور جو شخص اپنے گناہ پر غلط جسٹیفیکیشن دیتا ہے دلائل دیتا ہے وہ پکا شیطان کا ایجنٹ ہے من جنتی والناس جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی تو انسان بننا ہے آدمی بننا ہے آدمی کون ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد جو شخص اپنے غلطی کا اعتراف کر لے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں میرے سر پہ, پہ پہاڑ آ گئے اتنی بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے کسی شخص کو یہ پتا چل جائے جیسے بنی اسرائیل کے اوپر قرآن پاک میں آتا ہے سورت الراف میں ہم نے ان کے اوپر تور کو بلند کر دیا اور کہا پکڑو اس کتاب کو رات کو تو سارے فہم گئے تور پہاڑ اوپر آ گیا تھا سائبان کی طرف یا تو رات کی تعلیمات پکڑو ورنہ تو تمہارے اوپر گرنے لگے تو مومن بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح بہت بڑا پہاڑ اس کے سر پر گرنے لگے اس طرح وہ گناہ کر کے اس کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے وہ کاپنے کا لگ پڑتا ہے اور فرمایا منافق اور فاسق ایسا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے اسی حدیث میں بخاری مسلم کی وہ بس ایسا ہی ہے جیسے ناگ پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی اس سے زیادہ اس پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا بول بنی شکل بھی اس آئنے میں دیکھنی ہے کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیا ہم پر شرمندگی تاریخ ہوتی ہے یا نہیں یا ہم بھی سمجھتے ہیں ایک مکی بھی بیٹھی اڑا دی حرامخوری کرنی ہے کر لیں وہ جی فلاں کی تو آپ سے بھی لمبی داڑھی ہے انہوں نے تو بینک میں پیسے فکس کروائے یا سود کھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سود آرام ہے تو بھائیوں ہم اپنی داڑیوں اور پگڑیوں اور تخنوں سے کر کے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں دنیا کے قوانین بالکل ڈفرنٹ ہیں آخرت کے قوانین بالکل ڈفرنٹ ہیں یہاں دنیا میں ہم کر سکتے ہیں ہمارے چہرے کی نورانیت بھی زائل نہیں ہوگی شکل دیکھ کے بھی لوگ کہیں گے جی دیکھو جی کتنا نورانی چہرہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اس کی مٹی پلید ہونے والی ہے شکلوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہونا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ مبارک و تعالی تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم یہی دیکھتے ہیں لوگوں کی شکل یہ مال دو ہی چیزیں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور امال کو دیکھتا تو منافق ایسا ہے جیسے اس نے وہ مکھھی اڑا دی یہ بخاری اور مسلم کے حدیث ایکس کے آگے پھر الفاظ چلتے ہیں یہ بہت پیاری مثال امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے صحیح بخاری اور مسلم کی مطف علیہ حدیث میں اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے حدیث بیان کر کے بھی اور سن کر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ جو شخص کسی جنگل بیابان سے گزر رہا ہو اس کے پاس ایک سواری ہو جس پر اس کا سارے کا سارا مال لدا ہوا ہو جس پر اس کی زندگی ڈپینڈ کر رہی ہو پانی کھانا پینا سب کچھ لگا ہوا ہو اور وہ جنگل میں بیابان کے اندر جہاں کوئی اور نہیں ہے وہ کسی جگہ رک کر تھوڑا سا آرام کرے آرام کرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی سواری وہاں سے غائب ہے اب اس کو اپنی موت سامنے نظر آنی شروع ہو جائے کہ میں اب یہاں سے قریب سے قریب فاصلہ بھی تین چار دن کا میں پتہ نہیں کیسے زندہ رہوں گا اور اب وہ سر ٹیک لگا کر سر کی اپنی موت کا انتظار کرنے لگ پڑے اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور دوبارہ آنکھ کھلے تو اپنی سواری ساز و سامان سمیت وہی موجود ہو اس کو اتنی خوشی ہو اتنی خوشی ہو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو لیکن مخاطب ہونے میں اس کی زبان لڑکھڑا جائے کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا خدا تو میرا الہ لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اس کے منہ سے نکل جائے تو میرا بندہ اور میں تیرا رب جان بوجھ کے نہیں یہ وہ صوفیاء کی جو شتیات اس سے میں سے پکڑتے ہیں وہ بالکل غلط ہے یا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان لڑکھڑا گئی تھی لیکن تو یہ تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو کہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے لیکن زبان لڑکھڑا گئی لیکن یہ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں چشتی کہ رسول اللہ کہا تو کیا ہو گیا معرفت کی بات ہے تو اس حدیث سے وہ شتیات صوفیاء کی ثابت کرتے ہیں ان الحق اور اس طرح کی چیزیں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ ایجوکیٹ ہوں کہ وہ باطل نظریات بھی احادیث کو کس طریقے سے اپنا عملی جامع پہنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ایک مثال تھی کیا کسی صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کسی تابعی طبہ تابی کے ساتھ تو یہ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو خوشی ہوتی ہے جس کو اس طریقے سے مال مل جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے پاس اس کے عرش پر ایک ایسی کتاب ہے جس نے جس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری رہے گی میری رحمت میرے غزب پر سبگت لے گی اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے رحمت اور غذب برابر ہوتا تب بھی بڑا ہمارے لیے خطرہ تھا عدل کریں تے تھر تھر کمن کم اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاوڑ میں ورگے منہ کالے یہ بڑی زبردست انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی ہے اس چیز کی باقی جو ان کی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ہم ایگری نہیں کرتے اچھی بات جو بھی کہے وہ اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عدل پر آ جائے تو کوئی شخص نہ بچے یہ قرآن پاک میں مضمون دو تین دفعہ ایڈریس ہوا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں پر تمہیں پکڑنا شروع کر دے سورہ فاطر کا آخری رکو پڑھ کے دیکھ لیں تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ رہے اگر غلطیوں میں پکڑنا شروع کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس کے غضب پر سبقت لے گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ عبارت لکھ لی ہوئی ہے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے رب کے حضور روزانہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں صحیح بخاری میں ستر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں سو کے الفاظ ہیں استغفر اللہ و اطوب یہ صبح و شام کے ازگار میں بھی ہم نے وظیفہ ڈالا ہوا ہے استغفر اللہ و اطوب میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہ پر اور اللہ سے اور اتوبو الحیح اور اسی کی طرف میں توبہ کرتا ہوں رجوع لاتا ہوں اور جب رجوع لائے گا انسان تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرف رجوع فرمانے والا ہے پانچویں حدیث صحیح مسلم کی حدیث قدسی سی ہے جامعہ تن مزی میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے لیکن اگر اس کے نام اعمال میں شرک نہ ہوا تو میں قیامت والے دن اس قدر مغرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا شرک معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے گنا ہیں وہ معاف فرما دے گا اور یہاں یہ بات بھی میں ایڈریس کر دوں تھوڑی ٹیکنیکل ڈسکشن علم کلام کے حوالے سے کہ دو ٹرمینالوجیز کو آپ سمجھ لیں ایک ہے محال میم ہا الفلام اور ایک ہے مقدور جو اللہ تعالی کی قدرت میں داخل ہے چیز اس کو ہم کہتے ہیں یہ چیز مقدور ہے قدرت میں داخل ہے اور جو چیز اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں محال اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے تو میں آپ کو آگے ایڈریس کرتا ہوں ان اللہ الاک الشعین قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اب کوئی شخص یہ سوال کرے کیا اللہ تعالی اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور علا بنا لے ہاں جی آپ جواب دیں نا جی انہی قدیر محال ہے اس کا جواب ہے یہ محال ہے یہ سوال ہی غلط ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا قریبی دوست مرد ٹھیک ہے جی اس کو حمل ٹھہرا تو آپ بتائیں کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا تو ہم کہیں گے سوال ہی غلط ہے مرد کو حمل ٹھہر ہی نہیں سکتا یہ اس کی ڈومین سے ہی باہر چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی اور الہ بنائے گا تو وہ الہ ہو ہی نہیں وہ مخلوق ہی ہوگا الہ بنا ہی سکتا کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ الہ نہیں ہو سکتا اور جو الہ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا لم یل والم یو تو اس کے لیے علم کلام میں ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے محال اس طریقے اکثر سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھائے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں کرنا یہ اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ یہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے کیا اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے محال ہے یہ نہیں کہہ سکتے اور رشید احمد گنگوئی جو بندی کی طرح کہ اللہ تعالیٰ قدرت تو رکھتا ہے جھوٹ بولنے پر لیکن بولتا نہیں ہے یہ بھی کلمہ کفر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تو قدرت تو رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ بیوی اختیار کرے لیکن کرتا نہیں ہے دم جلد والم کی تو یہ اللہ کی قدرت میں بھی نہیں داخل کرنا اس کے لیے کہتے ہیں ہم محال کیا اللہ اپنی بیوی رکھ سکتا ہے محال کیا اپنا بیٹا رکھ سکتا ہے محال کیونکہ اگر وہ رکھے گا وہ اللہ نہیں رہے گا لم لید ولم یولت لا تبدیل علی کلیمات اللہ نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا اب اللہ کی یہ کلمات لم یلد ولم یولت یہ تو بدل نہیں سکتے اگر یہ کلمات بدل جائیں تو اللہ اللہ نہیں رہتا کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا تو یہ محال ٹرمنالوجی تو محال چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں کی جائے گی انہیں محال میں سے ایک محال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر چاہے بھی تو بھی نہیں معاف کرے گا کیوں قرآن پاک میں کیٹاگر لا گیا دو دفعہ سورت النسا آیت نمبر اڑتالیس سورت آیت نمبر ایک سو سولہ ان اللہ اللہ یق فرشر کبھی کلیم شاہ بے شک اللہ اس گنا کو کبھی معاف نہیں کرے گا کوئی شخصیت کے ساتھ اس دنیا سے گیا دنیا میں توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گی یا آفرت کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو گناہ ہے اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ پھر سورۃ المائدہ کے اندر ایت نمبر 72 میں یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ وہاں پر دوزخ آگ ہوگی اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتا کہ سیدی البلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الدعوات چیپٹر صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی اس نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی کر لی مقبول دعا اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو تو یہ بہت سینسٹو ایشو ہے شرک معاف نہیں ہوگا ہاں شرک دنیا میں کوئی توبہ کر لے تو سورت الفرقان کا آخری رکوع ہے جو کوئی دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سبحان اللہ یہ بہت بڑی بشارت ہے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے تو اگر کسی شخص کی زندگی پہلے شرک کے اندر گزری اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اس دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا تو یہ تو تھا محال اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالی چاہے تو عیسیٰ بن مریم کو معذلہ سخر اللہ دوزخ میں ڈال دے یا موس علیہ السلام کو دوزخ میں ڈال دے اور فرون کو جنت میں بھیج دے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے اگر اللہ ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ نہیں رہتا تو یہ بات یاد رکھیں تو توحید کی آڑ میں توہین نہیں ہونی چاہیے ایک بہت بڑے عالم ہے میں ان کا نام نہیں لیتا ان کی کافی سیڈیز چلتی ہیں پوری دنیا کے اندر سعودی عرب سے وہ کرتے ہیں لیکچر اردو زبان میں تو انہوں نے بھی ایک دفعہ توحید کے نشے میں جوش میں آتے ہوئے کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور پوری انسانیت کو دوزخ میں پھینک دے تو یہ قرآن کی آیت نہیں ہے قرآن کی آیت صورت الماعدہ کی سترہ نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرمائے عیسیٰ بن مریم اس کی ماں اور سب لوگوں کو موت دے دے تو موت تو آنی ہے سب کو یہ عیسائیوں کو اللہ نے ایڈریس کیا کہ اللہ کو موت نہیں آتی ہے جو مخلوق ہے اس کو موت آئے تو انہوں نے اس پہ کہہ دیا کہ اللہ چاہے تو دو میں پھینک دے تو یہ کلمہ کفر ہے پھر میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا الحمد ان کا سوریر سے فون آیا انہوں نے کہا کہ میں اس سے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں اپنی اس بات سے تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے توحید بیان کرتے ہوئے امبیا کی توہین بیان نہیں ہونی چاہیے علیم السلام اپنے اس لمٹ کے اندر رہنا چاہیے کسی بھی چیز میں غلو یا ایگزیجریشن نہیں کرنی چاہیے تو یہ محال ہو گیا دوسری چیز میں نے بتائی تھی مقدور مقدور وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں چاہے اللہ نے کی ہو یا نہ کی ہو مثال کے طور پر اگر ش... کوئی شخص یہ کہے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایسی سیڑھی بنا دے کہ ہم زمین سے آسمان تک اس سیڑھی کے ذریعے چڑھ جائیں بنا سکتا ہے اگرچہ بنائی اس نے کوئی نہیں ابھی تک لیکن یہ قدرت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہمارے پورے حال کو سونے کا بنا سکتا ہے بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے پوری کائنات کو گزار سکتا ہے گزار سکتا ہے اگرچہ گزاری نہیں ہے جو چیزیں اللہ نے اپنے اوپر خود محال کر لی ہیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم منسوب نہیں کریں گے یہ بڑی امپورٹینٹ ٹیکنالوجی تھی محال اور مقدور مقدور چیزیں اللہ کی قدرت میں داخل اور محال نہیں لہٰذا قاسم ننوتوی صاحب نے جو تحزیر الناخ میں جو دوبان مدرسے کے بانی ہیں انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی بنا کر بھیج دے تب بھی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا ماض اللہ ختم نبوت کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جیسے تو کا مطلب ہی یہ ہے لم جلد واللم یو لو اس پر پھر احمد اب ریلوی صاحب نے انیس سن پانچ میں سامول حرمین لکھ کر ان پر گرفت کر کے کفر کا فتویٰ لگایا اس عبارت پر اور تقریباً پچیس علماء عرب نے اس پر فتوا دیا تو احمد بریلوی صاحب نے اس اعتبار سے بہت بڑی یہ ایک سمجھے کہ کام کیا ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے باقی ان کی غلطیاں اپنی جگہ ایک غلامت قادیانی پر فتوا لگانا اور اس طریقے سے علماء دیوبند نے جو کفریہ باتیں اور آج الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ علماید بند میں سے بھی اکثریت نے مان لیا ہے کہ وہ عبارتیں گستاخانہ تھیں اے حدیث علماء نے بھی یہ مان لیا کہ علماء دیوبند کی وہ عبارتیں گستاخانہ تھیں تو یہ اس میں ایک چیز اس میں یہ بھی شامل تھی درس کے بعد سوال تو یہ میں نے جو چیز ایڈریس کی اس حوالے سے محال اور مقدور کے حوالے سے تو یہ اس ٹیکنالوجی کو آپ سمجھ لیں اب چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح بخاری کے اندر ہے وہ ہے استغفار کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ اب وہ وظیفے بھی آپ کو کچھ بتائے جائیں کہ اللہ کی طرف رجوع کن الفاظ کے اندر لے کے آنی ہے تو صحیح بخاری کے اندر یہ ادیشری موجود ہے کتاب الدعوات چیپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح کے وقت پورے یقین کے ساتھ یہ سید سعید اگر پڑھ لے اور اس دن کو وہ مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا اور اگر پورے یقین کے ساتھ شام کے وقت پڑھ لے اور اس رات کو مر جائے تو جنر میں جائے گا تو یہ ہے سید الاستغفار جس کو ہم کہتے ہیں تمام استغفار کا سردار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علی عہدکا ووعدکا مستطعت اعوذ بکا من شر ما صنعت ابوء لکا بنعمتکا علیہ وابو بذنبی فغفل لی فانہو لا یغفر الظنوب الا انت لیکن یہ ترجمہ بھی ذہن میں ہو ہم ہونے اسکارلے کارڈ پہ ترجمہ بھی لکھا ہے پورے یقین سے تبھی ہوگا جب پتہ ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو یہ ہے استغفار اور ایک اور ہے جامعات اور ابی داؤد میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ان الفاظ میں استغفار کہہ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ وہ شخص میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا ہو کتاب کے میدان سے بھاگ جائے اتنا بڑا جرم کرے اس کا بھی گنا معاف ہو جائے گا اگر ان الفاظ کے ساتھ استغفار کر لے استغفر لا الہ الا ہو الحی یہ استغفار کے الفاظ ہے سنبی دعود اور جامعات مجی کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ اب اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات وہ ہے گناہ کبیرہ کیا چیز ہے گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے اوپر شریعت نے واضح طور پر سزائیں سنائی ہیں یا ان کی حدیں بیان کی ہیں یا ان کی وعیدیں بیان کی ہیں وہ ہیں گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ ہمیشہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں نیک امال سے معاف نہیں ہوتے جو قرآن و احادیث میں جگہ جگہ آتا ہے فلاں یہ کام کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جیسے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جو شخص تسبیحات فاطمہ پڑھ لیتے تیس دفعہ سبحان اللہ تیس دفعہ الحمد چونتیس دفعہ اللہ اکبر یا تینتیس دفعہ اللہ اکبر اور سو عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ الاََ لا شریک شریق اللہ لہ الملک لہ الحمدََُ اللہ کل شیم قدیم تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اشراق کے نفل روزانہ دو پڑھ لے اشراق چاش دوہا اوابین یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے لئے استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو ان تمام گناوں سے مراد ہیں چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ کیوں صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں جو ہیں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک تمام گناہوں کا کفارہ ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک دو جمعے پڑھ لینا اس کے دوران جتنے گناہ ہوئے اس کا کفارہ ہے ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان تمام درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہ نہ کیے جائیں یہ اس میں موجود ہے اس کی وجہ سے یہ علماء اپنی طرف سے نہیں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے گناہ گنا بریکٹوں میں اکثر لکھا ہے ہم سمجھتے ہیں خود سے ہی لکھ دیا وہ اس حدیث کی وجہ سے کہ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے اور چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی گھر کے باہر اگر ایک نہر بیتی ہو اور کوئی شخص پارٹ دفعہ اس سے غسل کرے کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ ورمایا یہی مثال نمازوں کی ہے کوئی گنا باقی نہیں رہے گا لیکن چھوٹے گنا بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے بغیر توبہ کے اور توبہ کیا ہے واقعی اللہ کی طرف رجوع لانا شرمندگی کا اظہار کرنا اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بارہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں اور یہ تقریباً ساری حدیثیں متفقن لئے ہیں میں حدیثیں نہیں بیان کرتا صرف ان گناہوں کے نام بتا دیتا ہوں تاکہ ہم بچ جائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اگر ڈیٹیل پڑھنی ہے تو مشکات المسابی جو تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے سیاستہ کے علاوہ بھی اس کے اندر کتابیں موجود ہیں ٹوٹل تیرہ کتابیں اس میں جو بڑے گناہوں والا چیپٹر ہے شروع میں وہ پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ بارہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں پہلا گناہ ہے شرک سب سے بڑا گناہ جس کے اوپر میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا لیکن وہی نافرمانی جو شریعت کی حدود سے ٹکراتی نہ ہو جو بات جو بات ٹکرائے گی مطلب ماں باپ کہتی ہے میں تو ماں کہتی ہے میں تو دودھ نہیں بخشا گی جو تو داڑھی نہ منڈائی اب ماں باپ کی نہیں یہ بات ماننے کیوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لہ عزیز ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ممین ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں عزیز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبانی غلامی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فجر کی نماز کوئی نہیں قبول تقبیر اولا کے ساتھ پانچوں نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ کوئی نہیں قبول داڑھی کوئی نہیں قبول اسی طریقے سے نئے کمال کوئی نہیں قبول موت قبول ہے کیونکہ موت نہ میرے ماں باپ سے کسی نے کبھی زندگی مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ مجھ سے کبھی مانگنی ہے تو ٹھیک ہے وعدہ کرنے میں کیا آ جائے نیت کر لو انشاءاللہ نیت ہے جی تو یہ ماں باپ کی نافرمانی شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو چیزیں اس کے اندر فرم کرنی ہے اس کے اندر تابے فرمان رہنا ہے تیسرا گناہ قتل کرنا کسی جان کو نہ حق قتل کر دینا اگر کسات کے لیے قتل ہوگا عدالت کے ذریعے تو وہ جائز ہے خود نہیں کر سکتے چوتھا گناہ چوری کرنا پانچواں گنا ذنا کرنا چھٹا خیانت کرنا امانت میں خیانت کرنا کسی نے آپ کے پاس کو مال رکھوایا اس کے اندر خیانت کر دینا یا آپ سے کسی نے مشورہ مانگا اور آپ نے اس کا ڈھنڈونا سب میں پیٹ دیا تو یہ بھی اس کی آپ نے مشورے کی خیانت کی ساتواں گناہ جھوٹی گواہی دینا آٹھواں گناہ شراب پینا نواں گناہ سود دسواں یتیم کا مال کھانا اور یہ تقریباً سارے گناہ قرآن پاک میں بھی اسکیٹرڈ فارم میں آئے ہوئے ہیں احدیث تو بعد میں ہے نا قرآن پاک میں بھی اسکیٹرڈ فارم میں موجود ہے کچھ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں کچھ سورت الفرقان کے اندر آئے ہیں کچھ یہاں پر بھی آ چکی ہیں چیزیں گیارہواں گناہ جہاد سے فرار اختیار کرنا بارواں گنا پاک دامن عورت پر توہمت لگانا تو یہ بارہ بڑے بڑے گنا ہے اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے گنا بہت اور موجود ہیں کہ میں نے آپ کو بڑے بڑے گنا مثلاً جتنے فرائض ہیں ان کا توڑنا بھی گناہ کبیر ہے کوئی شخص نماز نہیں پڑتا تو یہ گناہ کبیر ہے بلکہ اس کے بارے میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح مسلم کتاب امام کے اندر کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کی نماز ہے یہ تو بعد کو دور نکل تو فرائض کا توڑنا جتنے اللہ تعالیٰ نے ابلیگیشن ہم پر فرض کیے ہیں ان سب کا توڑنا جو ہے گناہ کبیرا کے اندر شامل ہے یہی میں منافق کی وہ چار نشانیاں بھی ضروری سمجھتا ہوں بیان کر دوں جیسے بخاری اور مستم کے اندر متفقن علیہ حدیث ہے کہ منافق میں چار نشانیاں موجود ہوں گی یہ چار بڑے بڑے گناہ یہ بھی ہیں ان کے اندر آ چکے ہیں پہلی نشانی یہ وہ امانت میں خیالت کرے گا دوسری نشانی یہ ہے کہ تیسری نشان نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ توڑ دے گا اور وعدہ یاد رکھیں وعدہ یہ نہیں ہوتا کہ وعدہ کرتا ہوں میں یہ نہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ میں فلاں جگہ آ جاؤں گا آپ بھی وہاں پر آ جائیں اب وعدے کے الفاظ بولنے ضروری وعدہ ہو گیا اگر کسی کو شری مجبوری ہو جائے وہ الگ بات ہے لیکن وہاں جانا ضروری یہ جو کہتے ہیں نہیں میں آؤں گا انشاءاللہ لیکن وعدہ نہیں کرتا <تصفح> کیا <تصفح> ہے یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے نہ تینس نہ تیرہ اس تو یہ انشاءاللہ کے الفاظ استعمال کر کے اس طریقے سے میں اس کو کہتا تو انشاءاللہ شاء نہیں انشاءاللہ تعالی کہتے انشاءاللہ شاء کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا نام استعمال کر کے بات کو ٹال دیتے ہیں چوتھی نشانی کے جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا اب مجھے بتائیں اس وقت روئے عرض پہ شاید ہی کوئی کامل المان مومنین ایسے ہوں سوائے چند دیکھ کے وہ تو رہنے ہیں دنیا میں کہ جن میں ان چار میں سے کوئی نشانی نہ پائی جاتی ہو مرافکت کی اب سن لیں اپنا بھی ہم خود بخود اینالیس کر لیں محاسبہ کر لیں پہلی نشانی امانت میں خیانت کرنا دوسری نشانی بات میں جھوٹ بولنا تیسری وعدہ خلافی کرنا اور چوتھی نشانی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرنا لیکن اگر کسی کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں یا ایک نشانی بھی ہم اس کو منافق نہیں کہیں گے اس کو یہ کہیں گے کہ اس کا عمل منافک آنا ہے تو یہاں بھی الوجی سمجھ لیں ایک ہوتا ہے عملی منافق منافق اور ایک ہوتا ہے اعتقادی تو آج دنیا میں جو بھی کلمہ گو اہل قبلہ ہے ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ دل کی کیفیت ہے ہمیں کیا پتا کوئی شخص اندر سے مومن ہے یا کافر ہے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے فلاں منافق ہے کسی کے اندر یہ غلطی یہ موجود ہے تو ہم کہیں گے اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے اس کو منافق کا لفظ نہیں استعمال کریں گے تو املی منافع سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا اعتقادی نفاق سے اسلام سے خارج ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ جو احادیث میں ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اعتقادم وہ کافر نہیں ہوتا مسلمان ہی رہتا ہے عملی طور پر اس کا عمل کفر والا ہے رہے گا وہ مسلمان ہی اس پر توبہ پیش کی جائے گی اور وہ رجوع کرے تو اعتقادی اور عملی کا فرق یاد رکھے اور یہ اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ ہیں کہ اللہ تبار و تعالیٰ جب مجھے شفاعت کی اجازت دے گا تو اس آخری شخص کو بھی دوست سے نکال لیا جائے گا جس کے پلے خیر کی ایک رتی بھی نہیں ہوگی کوئی خیر نہیں ہوگا یعنی اس نے کوئی نماز بھی نہیں پڑی ہوگی ورنہ ایک نماز بھی زندگی میں پڑھ لے تو خیر تو ہے نا یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی شخص نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا اس کا عمل کفر والا ہے اس کو توبہ پیش کیجیے گا جو نماز کی فرضیت کا انکار کر دے گا وہ کافر ہے لہٰذا بعض علماء عرب نے جو اس مسئلے میں غلو کیا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے یہ ان کا ایشو غلو پر مبنی ہے ہمارے سلف میں ایسی بات اس درجے میں غلو میں نہیں پائی جاتی بڑے نارمل انداز میں اس میں گفتگو کی جاتی ہے تو ہم کہیں گے وہ مومن ہی وہ مسلم ہی ہے وہ ایمان والا ہے کامل المان نہیں ہے اس میں کمزوری ہے اس پر توبہ پیش کی جائے گی تو یہ اعتقادی اور عملی کا فرق بھی سمجھ لیں اب یہ ساتھ اٹھارہ نمبر آئے اسی کے ساتھ سائملٹینئس کنٹراسٹ ہے وہ پڑھ لیں ولی سطح یا ملون سیات اور ان کی کوئی توبہ نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں خطا ازا حبرا احدہ مؤت یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ گئے اب موت تک تو وہ برائیاں کرتا رہا نزا کا عالم موت کا گرگرا شروع ہوا جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی متفغ حدیث ہے کہ نزا کا وقت موت کے گرگرے سے پہلے پہلے توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو پوری زندگی کٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہا اور جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا انی تب تب الان اور وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ لاتا ہوں الان کیا اب لایا تو رجوع یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اب اب تو وقت گزر چکا پھر روم نے بھی کہہ دیا تھا پرانے پاگ میں آتا ہے نا کہ میں موسا علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں جب وہ غرق ہونے لگا اس وقت تو نہیں ہے تو کوئی شخص گناہ کرتا رہے ڈٹائی کے ساتھ اب یہ اس میں کتنی دھمکی پوشیدہ ہے مجھے بتائیں کسی شخص کو اپنی موت کا پتہ ہے کہ کتاب آئے گی تو پھر ہر وقت تیار آنا چاہیے ولا تم تم نہ اللہ دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اللہ کے فرما بردار ہو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ سینمے میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہو اور وہاں پر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے بکنگ تو نہیں کروائی بھی کہ یا اللہ یہ کام کرتے ہوئے مجھے موت نہیں آنی چاہیے میں تھوڑی دیر کے لیے ریلیکسیشن چاہتا ہوں تھوڑی ٹینشن اپنی ریلیز کرنا چاہتا ہوں یہ کام کرتے مجھے شراب پیتے ہوئے موت کوئی پتا نہیں کسی کا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ پوری زندگی وہ گناہ کے کام کرتا رہا یہ قرآن بڑا جا رہا ہے جناب اب آپ لوگ کانسیپٹ دیکھ لیں تل کامامیوں یہ لوگوں کی وشول تھنکنگز ہیں قرآن بالکل ایک علادہ سے دعوت پیش کر رہا ہے پوری زندگی گناہ کرتا رہا تو اور جب موت کا وقت قریب آیا الان اب تو توبہ کے لیے آیا ولدینہ یموتون محم کفار اور ان کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جن کو موت آ گئی اس حال میں کہ وہ کافر تھے کیا مطلب کہ کافر کی اب توبہ نہیں قبول ہونی قیامت والے دن بھی نہیں یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے صورت المائدہ کا آخری رکو ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو جو قیامت میں ہونی ہے اس کے آخر میں عیسیٰ بن مریم کہیں گے اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے ان کو معاف کر دے یا ان کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا معافی بھی, بھی کوئی نہیں ہے جو بندہ کفر اور شد کے ساتھ دنیا سے گیا اولا بن علیما یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے بلے آزم تعالی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور روزانہ تجید ایمان کرنی چاہیے کیونکہ بخاری اور مسلم کے علیہ حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سورت البکرا کی آخری دو آیات پڑھ کر سوتا ہے وہ دو آیات اس کے لیے ہر چیز سے کفایت کر جاتی ہیں کیونکہ ان دو آیات کے اندر تجدید ایمان ہے آمن رسول من رسولی اس کے بعد دعائیں ہیں پھر معافی ہے تو یہ تجدید ایمان ہے صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے سورت البکرا کی آخری دو آیات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بیان کیا ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحان اللہ دیکھا اشد مماینا اور توبہ کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ہوئی تھی تقریبا 40 منٹ توبہ کے اوپر گفتگو ہوئی تھی اور اس کو کنکلوڈ کیا تھا ہم نے کبیرہ گناہوں کے اوپر کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں تو ان میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی وہ میں آج ایڈریس کر دیتا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ کو حلال سمجھ کر کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا اس کی قیامت والے دن توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اگر وہ دنیا میں توبہ کر کے نہ مرا مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا اور کہا کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے اور بالکل درست ہے تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا البتہ اگر کوئی حرام کام وہ حرام سمجھتے ہوئے کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتخب ہوگا اب اللہ کی مرضی چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب میں ڈال دے لیکن اگر اس نے کفر کر لیا پچھلی دفعہ بھی آیت آ تھی کہ کوئی اس حال میں مرا کہ وہ کافر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی قیامت والے دن اس کو باف نہیں کرے گا یہ محال ہے اللہ تعالی کے لیے کہ وہ اللہ تعالی اس کو کفر پر یا شرک کے اگینسٹ بخش کر دے تو محال اور مقدور کی میں نے ٹرمنالوجی پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بیان کی تھی اکثر کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کیا اللہ تعالی کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے یہ سوال ہی غلط ہے ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور الہ بنا لے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے کیوں کہ جو چیز کریئٹ ہوگی وہ الہ نہیں ہو سکتی کیونکہ الہ کیا ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس میں سے کوئی جنا گیا تو ان کے لیے فک کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے ہم فک کے منکر نہیں ہیں فک کا منکر تو اسلام کا ہی منکر ہوا ہم فک ال اسلام کو مانتے ہیں اسلام کی فک سمجھ بوجھ انڈرسٹینڈنگ انگلش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو عربی میں کہتے ہیں فک جیسے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب العلم چیپٹر میں ایک باب باندھا ہے اور وہ حدیث لے کے آئے ہیں اور اسی حدیث کو انہوں نے ہیڈنگ کے طور پر باندھا ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک عطا فرما دیتا ہے عربی میں فک اردو میں سمجھ اور انگلش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ تو فک کو ہم مانتے ہیں لیکن فک وہ جو قرآن و سنت سے ڈرائیوڈ ہو کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہ ہو البتہ جہاں پر قرآن و سنت اور اجمام میں سے کوئی واضح حکم نہ ملے تب قیاس اور اجتہاد کیا جا سکتا ہے لیکن تقلید پھر بھی, بھی جائز نہیں ہے ہر شخص وہ اپنے معاملات کو دیکھ کر اس پر اجتہاد یا جو ہے وہ قیاس کرے گا تو اسی حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے کچھ احادیث ٹکراتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی جن میں سے ایک حدیث بڑی ڈیٹیل ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں اس نے 99 قتل کیے تھے 99 قتل تھے اور پھر ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میری بخش بھی ہو جائے گی اگر میں توبہ کر لوں تو اس نے کہا تیری تو کوئی بخش نہیں ہے تو اس نے اس کو قتل کر کے اپنی سینچری پوری کی سو قتل کیے پھر اس کو کوئی شخص ملا اس نے کہا کہ فلاں جگہ اللہ کے نیک بندے ہیں وہاں جا کر تم اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے دعا کرواؤ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا تو اسی دوران وہ توبہ تو اس نے کر لی لیکن وہ دعا کے لیے اسی نیت سے وہاں سے نکلا راستے میں اس کو ڈیتھ آ گئی اس کی موت آ گئی اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان کنفلکٹ آ گیا عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے توبہ کی نیتوں کی اس کو زندگی نے مہلت نہ دی تو ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایشو جب پیش کیا گیا تو اللہ کے باربہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو بخش دیا جائے رحمت کے فرشتے لے جائیں اور اگر وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئی وہ قطب اعلان رحما اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤں گا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے جائے گی اور وہی ہوا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ وہ سکڑ جائے تو وہ شخص اگرچہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہوئی وہ جگہ سکڑ گئی اور صرف ایک ہاتھ کے فاصلے سے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا ایز کمپیئر ٹو اپنے گھر کے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے تو اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا ہے ہمیشہ کی دوزخ تو یہ بات یاد رکھیں ہم قرآن پاک کے منکر نہیں ہیں ہماری واحد ٹیکسٹ بک قرآن ہے حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے ہماری ریفرنس بک ہے جو قرآن کو بریف کرتی ہے تو قرآن سے یہ چیز نہیں ٹکرا رہی کیوں کہ قرآن پاک نے جس گناہ پر یہ بعید سنائی کہ قتل کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا وہ وہ قتل ہے جو شخص جان بوجھ کر اس میں الفاظ موجود ہے جان بوجھ کر قتل کرے جان بوجھ کر قتل کرے یعنی وہ قتل کے گناہ کو سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اس قتل کو اپنے اوپر حلال ٹھہرا لے تو وہ شخص تو ظاہر کافر ہو جائے گا اور کافر کی جزا جو ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے البتہ اگر کوئی مسلمان ہوگا چاہے اس نے قتل کیا یا خودکشی کی یا کوئی بھی ایسا عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور بخش دے گا اگر وہ مسلمان مرا لیکن اگر اس نے خودکشی جائز سمجھ کے کی تو پکا کافر تو یہ باریک فرق سمجھ لیں مسلمان اگر حرام کال کام کو حلال سمجھ کے کر لے تو کافر ہو جائے گا حرام کام کو حرام سمجھ کے کرے گا تو گناگار ہوگا کافر نہیں ہوگا لہذا قرآن پاک میں جہاں یہ اس کی سزا سنائی گئی قتل کرنے والے کی اس سے مراد وہ قاتل ہے جو شخص قتل کو حلال سمجھ لے جیسا کہ صحیح مسلم میں کتاب الفتن چیپٹر میں موجود حدیث امام کائنات سعید والآخرین شفی اور نبین رحمت للعالمین سیدنا النا مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت میں انسان صبح کے وقت مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح کافر اٹھے گا کیوں وہ انہی احادیث میں کتاب الفتن میں ملتا ہے کہ حرج عام ہو جائے گا سابق رام علی امردوان نے پوچھا یہ حرج کیا ہے تو فرمایا قتل قاتل کو نہیں پتا ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے جس کی زندہ مثال اس وقت کراچی کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاتل اور مقتول دونوں دوست کی ہیں تو سابق رام نے پوچھا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کیوں دوست کی فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا جب مسلمان مسلمان کے نے سامنے آیا وہ تو اب اس کی قسمت کے اس کی گولی پہلے چل گئی ورنہ اس نے بھی تو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اگر کسی نے جائز سمجھا تو اس کی زندہ مثال اس وقت ہمارے وہ چند ان پڑھ قسم کے جو ملہ جو مسلمانوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں خصوصا ہمارے جو علاقہ غیر کے لوگ ہیں وہاں کا ایک نوجوان دس بارہ تیرہ سال کا صبح تک اس بیچارے کو یہی پتا ہوتا ہے کہ مسلمان کو مارنا حرام ہے اور جب مولوی اس کی برین واشنگ کرتا ہے اس کو خود کش حملے کی جیکٹ پنا کے اور پاکستان میں پھر بھیج دیتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے آپ حملہ کر دو ان کو مار دو یہ ساری عوام بھی کافر ہے تو شام تک وہ مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ چکا ہوتا ہے صبح مومن شام کو کافر شام کو مومن صبح کافر یہ پریکٹیکل مثال ہے اس وقت کیونکہ جس نے کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا ٹھیک ہے جی